ہاں اس میں اصل میں بال اور ناخون کا تو یہ کہ جو آدمی قربانی کرنے والا ہو جب چاند دیکھ لے تو قربانی کرنے سے پہلے خط نہ بنائے بال اور ناخون بھی نہ لے خط بھی نہ بنائے اور اس میں بھی ایک قربانی کا ثواب فرمایا بلکہ عام آدمی بھی جس پر قربانی واجب نہیں وہ چاند دیکھنے کے بعد اپنے ناخون یا بال وغیرہ ترش نہ کروائے اور بقرعید کے دن کروائے تو فرمایا گیا کہ وہ بھی ایک قربانی کا ثواب کمائے گا لیکن آدمی دوسرا سوال جو ہے آدمی پر جس پر قربانی واجب ہو اس کو چاہیے کہ پہلے اپنے نام کے قربانی کرے اب اس کے پاس اگر اضافی رقم ہے اب وہ اپنے والدین جو اس دنیا سے چلے گئے یا نبی کریم علیہ السلاۃسلام کے لیے وہ قربانی کرے تو یہ دوسرا مرحلہ ہے پہلا تو اس کو یہ ہے کہ وہ پہلے اپنی قربانی کرے گا جو اس پر واجب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرشا کہ جس شخص پر قربانی واجب اگر وہ قربانی نہ کرے تو ایسا آدمی ہماری عیدگاہ سے نکل جائے وہ نہ کر دیا اس کو ایسا آدمی عید کے قریب بھی نہیں آئے تو جس پہ باجیب ہے اس کو قربانی کرنی چاہیے